وہ تضو دوں فائنہ خیر <التقوى> جاہلیت میں لوگ حج کے لیے نکلتے تو زادے سفر نہیں لیتے تھے کہتے تھے اللہ پہ توقع لے جی خرچے کی کیا ضرورت ہے پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا مکے میں پہنچتے تو گداگری کرنی پڑتی ہاتھ پھیلانا پڑتا تو یہاں اللہ نے فرمایا تزودو زاد راہ لے لیا کرو فائن نہ خی رزاد تکوا پس بے شک بہترین زاد راہ جو ہے وہ سوال سے بچنا ہے ا سوال سے بچنا چوری چکاری سے بچنا اور مجھ ہی سے ڈرو اے عقل والو لئی سلیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج کے دنوں میں تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل مراد تجارت ہے جی مقصد تجارت نہ ہو مقصد اللہ کی رضا ہو لیکن ضمن اگر تجارت کرے یعنی اپنے علاقے کا سامان مکے لے جائے اور ادھر کا سامان اپنے وطن لے آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فیضا افز تم من پھر جب تم پلٹو من ارافاتن ارفات کے میدان سے ایک خاص میدان کا نام ہے جی عرفات مکہ مکرمہ سے تقریباً بارہ میل کے فاصلے پر ہے اس میدان میں انسان عبادت کر کے اور ذکر کر کے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں جی یا مشرق و مغرب کے لوگ مسلمان آپس میں متعارف ہوتے ہیں جی یہ نو ذی کو غروب آفتاب کے بعد وہاں سے نکلنا ہے جی پھر جب تم پلٹو عرفات سے کہاں ہے جی مصدلفے فض قر یاد کرو اللہ کو ان دل مشعر الحرام مشعر حرام کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے جی جو مضدلفے میں واقع ہے جی مشار کے مینہ شعار کے ہیں علامت اور حرام با مینا مقدس اس پہاڑ کے آس پاس جو میدان ہے اس کا نام مزدلف ہے نو اور دس ذی الحج کی درمیانی رات یہاں گزارنی ہے جی وز قرو ہو کما ہدا یاد کرو اللہ کو جس طرح اس نے تمہاری رہنمائی کی کیا مطلب جی کیسے رہنمائی کی غروب آفتاب کے بعد ارفاز سے نکلنا ہے لیکن مغرب نہیں پڑھنی مغرب عشاء کے وقت میں آ کے مضدلفے پڑھنی ہے دونوں نمازوں کو جمع کرنا ہے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھ لینی ہے پھر عشاء پڑھ لینی ہے یہ مطلب ہے جی وز کرو کما ہدا کم کن تم من قبلی اور یقیناً تم تھے اس سے پہلے لمن ظالین گمراہوں میں سے تمہیں کچھ پتا نہیں تھا سما افیزو من حیث و افاظ پھر پلٹو جہاں سے پلٹتے ہیں لوگ منحصو جہاں سے عرفات مراد ہے جی مشرقین مکہ عرفات نہیں جاتے تھے جی مزدلفہ سے پلٹ آتے تھے وہ کہتے تھے ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے مزدلفہ حدود حرم میں ہیں اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے جی تو مشرقین مکہ کہتے تھے ہم مجاور ہیں اللہ کے گھر کے ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے عرفات نہیں جائیں گے فرمایا تم بھی وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں وسط فر اللہ اور اللہ سے بخشش طلب کرو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے فیضا قزئی تم پھر جب تم پورا کر چکو حاج کے کام مناسک پھر جب تم پورے کر چکو حاج کے ارکان فضل اللہ اللہ کو یاد کرو جس طرح تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادا کو او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ یاد کرنا مشرقین مکہ جب حج کرتے اور مینا میں جتنے دن رہنا پڑتا اور ارکان حاج سے فارغ ہو جاتے تو وہ مجلس مشاعرے منعقد کرتے جی شعر و شاعری کی محفلیں جن میں ان کے آبا و اجداد کا تذکرہ ہوتا ان کی بہادریوں کا تذکرہ ہوتا ان کی ثقافتوں کا تذکرہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں کہ میدان منا میں اللہ کو یاد کرو فمن سے من یقول لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں یعنی وہ حاج کے موقع پہ بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ مینو میں یقول <يَكُول> اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو کہتے ہیں رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں حسنتن بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی وکن عذاب نار اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے یعنی وہ دنیا کی بھلائیاں بہتریاں بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں اور بہتریاں بھی مانگتے ہیں الا کا لحم نسیب مما کا سبو یہی لوگ ہیں ان کے لیے ہے حصہ ان کی کمائی کا کچھ لوگوں نے کہا یہ دوسرے قسم کے حاجی مراد ہیں جی جو دنیا بھی مانگ رہے ہیں آخرت بھی مانگ رہے ہیں اور کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ نہیں دونوں فریقوں کی جانب اشارہ ہے جو دنیا مانگ رہے ہیں ان کو ان کا حصہ مل جائے گا اور جو دنیا و آخرت مانگ رہے ہیں انہیں ان کا حصہ مل جائے گا واللہ اللہ سری الحساب اور اللہ جلدی لینے والا حساب لوگوں کی کثرت کے باوجود قیامت کے دن سب کا حساب لے لے گا یا مطلب یہ ہے جلدی حساب لینے والا ہے کہ قیامت دور نہیں ہے بہت جلدی آنے والی ہے وزقر اللہ فی ایام ماد یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں مراد ایام مینا ہے جی جو مینا میں گزارنے ہیں دن دس گیارہ بارہ زلحج فمن تاج الفی یوم بس جو آدمی جلدی کرے دو دنوں میں فلاسما علئی اس پر کوئی گناہ نہیں دس ذلحج کو صبح کے بعد کنکریاں مارنی ہیں اور گیارہ بارہ کو زوال شمس کے بعد کنکریاں مارنی تو کوئی آدمی بارہ تاریخ کو کنکریاں مار کے مکے چلا جائے کوئی گناہ نہیں وہ من تھا اور جو آدمی دیر کرے یعنی وہ کہے کہ میں تیرہ کی بھی کنکریاں مار کے جاؤں گا فلا اسما علیہ تو اس پر بھی کوئی گنا نہیں لم لے منتقا یہ گنا اور نیکیاں تو اس بندے کے لیے ہوتی ہیں جو تقوی اختیار کرے و تک اللہ اللہ سے ڈرو جان لو انا کم الشرون تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے ومن انا سے میو عجیبوں کا کولو فی دنیا یہاں تک امرے مسلح حج کا بیان ہوا جی کہ حج کے موقع پہ جہاد میں فتح کے لیے دعائیں مانگو اب یہاں سے ترغیب ال جہاد شروع ہو رہی ہے جی ترغیب ال جہاد یہ پہلی ترغیب ہے جی زمین میں شر اور فساد پھیلانے والے لوگوں کے خلاف جہاد کرو جنہوں نے زمین کو فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا دیا ہے لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ تاجب میں ڈالتی ہیں اس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے سرگوشیاں کرتا ہے وہ یو شہید اللہ علا معافی اور اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے یعنی بات بات پہ قسمیں اٹھاتا ہے میں بڑا مخلص ہوں میں بڑا خیر خواہ ہوں اسلام کی سربلندی چاہتا ہوں واہو واہ علیسام حالانکہ وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے ویزا طلّہ اور جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے یعنی آپ کی محفل سے باہر نکلتا ہے صافل عرض تو کوشش کرتا ہے زمین میں لے یوف سیدا کہ وہ زمین میں فساد کرے فتنہ پیدا کرے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک کو شبہات ڈالتا ہے شرک و کفر کے حق میں عجیب و غریب ہیلے اور دلیلیں دیتا ہے یہ فساد اور کچھ مفسرین نے کہا لے یوف سے کا بیان آگے آ رہا ہے واؤ بیانیا بنا لیں آگے و لے کل ہر سا فساد کرتا ہے زمین میں یعنی برباد کرتا ہے کھیتیاں اور نسل بعض مفسرین نے کہا اس شخص سے مراد ہے اخنس یہ ایک منافق تھا بہت بڑا بڑا چاپلوس میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا مطمئن کرتا تھا میں بڑا مخلص ہوں بڑا خیر خواہ ہوں دین کا اسلام کا اور حرکتیں اس کی یہ تھی مگر محققین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان خصائص کا جو بھی حامل ہو ان خسلتوں والا یہ آیت اسی پر فٹ ہوتی ہے جی جس کی بھی یہ خسلتیں ہوں امام راضی نے لکھا جی تفصیر کبیر میں ہر وہ بندہ مراد ہے جو ایسی خصلت کا خوگر ہو ایسے شرارتیوں کے خلاف اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا واللہ لا يحب الفساد اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ویزا کیل الح اور جب اس سے کہا جاتا ہے اتکل اللہ،, اللہ سے ڈر یہ کرتوت نہ کر یہ حرکتیں چھوڑ دے آخا العزت ہل عزت و بل ابھارتا ہے اس کو تکبر گنا پر جتنا منع کرو اتنا ظالم بنتا ہے جتنا اس کو روکا جائے اتنا ہی آگے بڑھتا ہے فحسبو جہنم اس کا ٹھکانا جہنم ہے کافی ہے اس کو جہنم بلا بے سلم اور برا ہے بچھونا و من سمشری نفسو یہ دوسری ترغیب ہے جی اور کلام لائی گئی مقابلہ تن شریر لوگوں کے بعد مخلص لوگوں کا ذکر اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو بیچتا ہے اپنے آپ کو اپنی جان کو ابتغاء آ اللہ تلّہ چاہنے رضامندی اللہ کے ابتغاء یشری کا مفول لہو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے ولہفل احباد اللہ بندوں پر شفقت کرنے والے ہیں یا یو الزینہ آ منت خلوف سلم کا فا تیسری ترغیب ہے جی اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتن پورے کے پورے عملاً اخلاقن سیاستن معاشرتن معملتاً سلم اطاعت کلی مرادج مکمل طور پہ فرما بردار بن جاؤ اس طرح نہیں کہ کچھ احکام کو مانو اور کچھ کو نہ مانو بلکہ اس طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ کہ ہمارے تمام احکام کو مانو جن میں جہاد بھی شامل ہے ولاب ختواط شیتان شیتان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا ملا دشمن ہے فین زلل تم ممباد ات کم البینات زجر ہے جی تخویب بھی ہے کن لوگوں پر تارکین جہاد جہاد چھوڑنے والے لوگ دین اسلام کی صداقت حقانیت تم پر واضح ہو چکی ہے اب تمہارے قدم ڈگ مگانے نہیں چاہیے کہ اسلام کے کچھ آکام کو مانو اور کچھ پر عمل نہ کرو بس اگر تمہارے قدم ڈگ مگا گئے بعد اس بات کے کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس کھلی کھلی دلیلیں کس کی دین اسلام کی حقانیت کی اس کے بعد تمہارے قدم ڈگ ڈگمگا گئے اور تم نے جہاد چھوڑ دیا فالم تو جان لو اللہ بھی بدلہ لینے سے آجز نہیں ہے بے شک وہ ہے غالب حکمت والا ہل انجرون یہ بھی تخویف دنیا بھی ہے نئی انتظار کرتے وہ مگر اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس اللہ فی زل من الغمام بادلوں کے سائے میں اور فرشت فرشتے آ جائیں بکوزی علام اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے علامہ آلوسی نے رول معنی میں لکھا کہ یمزرون کی ضمیر یہود کی طرف راضی ہے یہودی اللہ کے جسم کے قائل تھے ان کا نظریہ تھا کہ اللہ شان و شوکت سے بادلوں پر سواری کرتا ہے اہل سنت کے نزدیک اللہ کا نہ جسم ہے نہ کسی جسم کے مشابہ ہے تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے سکوت کرنا چاہیے امام راضی نے لکھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں مزاف معذوف ہے یا تیا اللہ یعنی امر اللہ یا عذاب اللہ کیا وہ اس انتظار میں کہ اللہ کا عذاب آ جائے وزی الامر فیصلہ کر دیا جائے کام کا سل بنی اسرائیل نہ ماننے والوں کا نمونہ عذاب نہ فرمانی کے انجام کا ایک نمونہ جی یہ تخویف دنیاویہ دنیا ہوگی جی پوچھ بنی اسرائیل سے کتنی دی تھیں ہم نے ان کو نشانیاں کھلی کھلی سمندروں سے پار اتر جانا منو سلوہ کا ملنا بادلوں کا سایہ کرنا پتھر سے چشموں کا جاری ہونا یہ ہیں جی وہ میں بد دل نعمت اللہ اور جو کوئی بدل ڈالتا ہے اللہ کی نعمت کو ہدایت کے اسباب سے کام نہیں لیتا نعمت اللہ دین اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے تحریف جس طرح یہودیوں نے تعریف کی بدل دی اللہ کی نعمت کو اللہ کی کتاب کو ممباد ما جات ہو بعد اس بات کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آئی پس بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے ایسے شریر آدمی کو اللہ دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا زُيِّنَ لِلَّذِينَ کا فرحیات دنیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ لذین کا فرولحیات وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا من نہ ماننے کی وجہ جی یہ ما قبل کی علت ہے جی جن لوگوں نے ہدایت سے منہ موڑا اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا توحید کا انکار کیا امبیا کے مقابل آ گئے اس کا سبب دولت دنیا بنی اس کو حضرت صاحب کہتے ہیں تزہید من دنیا دنیا سے بے رغبتی کے لیے اللہ آیت لاتے ہیں جی خوبصورت کیا گیا کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو یس خرون اور مخول کرتے ہیں ہستے ہیں من الدین آ ایمان والوں پر ایمان والوں کے حالت دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت اچھی نہیں ہے مکان اچھے نہیں ہیں کپڑے اچھے نہیں ہیں کھانا اچھا نہیں ہے سواری اچھی نہیں ہے تو پھر ٹھٹے کرتے ہیں مخال کرتے ہیں ولزینت تکو واؤ حالیہ جی حالانکہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گئے فوکم وہ ان کافروں کے اوپر ہوں گے فت درجہ درجے میں قیامت کے دن یہی غریب گورابا جن کا یہ مزاق بنا رہے ہیں قیامت کے دن یہ درجات میں ان سے اوپر ہوں گے کہ جنت میں جائیں گے باقی رہ گئی دنیا کی روزی کہ اللہ کافروں کو کیوں دیتا ہے تو اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے قان الناس متم واحدہ جہاد کی چوتھی ترغیب ہے جی ترغیب لل جن لوگوں نے فطری دین کو بدل دیا اختلاف پیدا کیا تحریف کی شرک کی رسمیں لوگوں میں جاری کی ان کی بے کنی کے لیے جہاد کرنا چاہیے تھے لوگ ایک گرو دین اور عقیدے کی وحدت مراد ہے جی یعنی سب دین توحید پر تھے شرک نہیں تھا فبا صلی اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب لوگ ایک دین پر تھے دین توحید پر تو پھر نبیوں کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی تو یہاں فخ تالافو معذوف ہوگا جی بس لوگوں نے جھگڑا ڈالا یہ فخ فو ہم نے معذوف کیوں مان لیا جی اس کا کرینہ کیا ہے اس کا کرینہ آیت کے اگلے حصے میں لے یا کوما بینا سے فی مخت تالا فی یہ کرینا ہے جی اختلاف ہوا نا تبھی تو فیصلہ کرے گی وہ کتاب یا اللہ اور دوسرا کرینہ جو ہے قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایک جگہ پہ اجمال دوسری جگہ پہ اس کو کھول دیا سورت یونس آیت نمبر انیس بس یہ حوالہ لکھ لیں سورت یونس آیت نمبر انیس وماکانا سو اللہ واحد وہاں اس کو بیان کر دیا جی تھے لوگ ایک گرو متفقین عالت تو ہی پھر انہوں نے اختلاف ڈالا شرک کی راہیں نکلی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا وہ انزلہ اور اتارا ان کے ساتھ کتاب کو ماہم اے ماں باز ان میں سے باز کو کتاب بھی دی مل حق ساتھ حق کے ساتھ سچ کے لیا حق بین الناس تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے یا اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف ڈالا کہ صحیح راستہ کون سا ہے آگے اس کو تھوڑا سا کھول دیا جی کن لوگوں نے اختلاف ڈالا کب ڈالا کیوں ڈالا تین چیزیں جی اختلاف کن لوگوں نے ڈالا فرمایا و مختالا فی اللہ لذینہ او تئی اختلاف ڈالا اس دین میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی نئی اختلاف ڈالا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی یعنی اہلِ علم نے اختلاف ڈالا جن کے پاس اس کتاب کا علم تھا وہ کتاب پڑھی تھی انہوں نے کب ڈالا ممباد ماجات ام البینات بات اس بات کے کہ آ گئی تھی ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں کیوں ڈالا بغیم بئی ہوم آپس کی زد کی وجہ سے جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے اہل علم لوگوں نے اس دین واحد میں جو دین توحید تھا اس میں شرک کی راہیں کھول دی فہد اللہ الزین آمن پس دکھا دی اللہ نے ایمان والوں کو من الحق کے بے ازن ہی کا معنیٰ پہلے کر رہا ہوں آسان ہو جائے گا ہدایت دے دی اللہ نے ایمان والوں کو حق بات کی بے ازن ہی اے توفیقی ہی اپنی توفیق سے حق بات کی رہنمائی کر دی ایمان والوں کو کس چیز میں لے مخ ہے اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف ڈالا تھا ایمان والوں کو سیدھا راستہ حق کا راستہ اپنی توفیق سے اللہ نے دکھا دیا کچھ لوگوں نے اللہ زین سے مراد لیا ایک کا سد جن لوگوں نے ایمان لانے کا قصد کیا تھا یعنی طالب تھے وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سیدھا رستہ ملے کچھ لوگوں نے یہ مانا کی کیسے اللہ نے رہنمائی کی یہود و نسارا نے حضرت ابراہیم کے بارے میں اختلاف ڈالا یہودیوں نے کہا وہ یہودی تھے عیسائیوں نے کہا وہ عیسائی تھے اللہ نے مسلمانوں کو حق کی راہ دکھا دی کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے بلکہ وہ تو حنیف اور مسلم تھے اسی طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی تقزیب کی بوتان باندھا گالیاں نکالی اور عیسائیوں نے ان کو الا مان لیا ابن اللہ مان لیا اللہ نے مسلمانوں کو حق بات کی ہدایت دی کہ نہ تو اس طرح تھے جس طرح یہودی کہہ رہے ہیں اور نہ اس طرح تھے جس طرح عیسائی کہہ رہے ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے واللہ اللہ یہ می شا سرات مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت دے دیتا ہے ام حسب تم ترغیب الجہاد پانچویں جنت میں جانا آسان نہیں ہے جان و مال کی قربانی دینی پڑتی ہے پہلی امتوں کا حال دیکھ لو یہ جی حصیب تم کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے کرنا کرانا کچھ بھی نہیں پڑے گا ولما یاتکم حالان حالانکہ نہیں آئے تم پر مسلو حالات حالانکہ نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں کے جو گزر گئے تم سے پہلے حالات سے مرادیں مسائب تکلیفیں دکھ پریشانیاں مست مل باساؤ پہنچی تھی ان کو سختیاں باسا مالی نقصان معاشی بدحالی و اور تکلیفیں جانی نقصان مالی نقصان بھی پہنچے جانی اور جسمانی نقصان بھی پہنچے بیماریاں بھی اس میں ہیں شامل ہیں وہ زلزلو ہلا گئے ہلا گئے جڑ جھڑائے گئے یعنی مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے اس طرح ہلائے گئے نوبت یہاں تک پہنچی مصیبتیں دکھ تکلیفیں کہ کہنے لگا وقت کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ہی لے آئے تھے متا نصر اللہ کب آئے گی اللہ کی مدد ہم تو پس گئے نصرت کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گئی اللہ اس وقت جواب آیا سنو ان نصر اللہ قریب یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے تو یہ جہاد کی ترغیب دیجی پانچ ترغیبیں جہاد کے لیے اللہ نے بیان فرمائی تھی جی یس آلونا کا ماضا یون ترغیب ال انفاق دونوں مضمون ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جی جہاد کا مضمون ذرا تفصیل کے ساتھ اور انفاق کا مضمون زمنن پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں کل میرے پیغمبر کہ مان فک من خیر۔ جو بھی تم خرچ کرو کوئی مال من خیرن مال مراد ہے جی تو والدین کے لیے ہے رشتے داروں کے لیے ہے یتیموں مسکینوں کے لیے ہے وابن ابن مسافروں کے لیے ہے المساکین ال فقراء او سیروفی سبیل اللہ وہ فقیر جو اللہ کے رستے میں روکے گئے اور وبن سبیر مسافر اس کے عموم میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسافر بھی شامل ہے سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں جواب دیا کہ یہ اہم نہیں کہ کیا خرچ کریں تھوڑا کریں یا زیادہ کریں اہم بات یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں وہ بیان کر دیا ماں باپ ہیں قریبی ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سوال یہ تھا کتنا خرچ کریں اللہ نے جواب دیا مجھے تو کچھ نہیں دینا بلکہ اپنے والدین کو دینا ہے رشتے داروں کو دینا ہے اللہ نے یہ جواب دی دیا وہ ماتا فالو خیرن اور جو بھی تم کرو گے کوئی بھلائی کا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے کوت والی کم الکتال حکم کتا ہے جی مضمون جہاد کا ذکر دوسری بار فرض کیا گیا تم پر لڑنا واہ ہوا اور وہ تمہیں ناپسند ہے تب آن تب آن ناپسندیدہ چیز مال و جان کا زیا ہمیشہ انسانی طبیعتوں پر گراں گزرتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اصحاب رسول جہاد کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے یعنی تباہ وسا انتق شی یہ آیت بڑی جامع آیت ہے جی اور ہو سکتا ہے اصحاب کہ ایک چیز کو تم برا سمجھتے ہو واہ خیر اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو وہ تو ہی پوچھ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو واہ ہوا شراللہ اور وہ تمہارے حق میں کیا ہو بہتر بظاہر وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے تم برا سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ بڑا برا ہوا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے حق میں اچھی ہو اور ایک چیز تمہیں اچھی مل گئی ہے نعمت مل گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ بڑی جی نعمت ہے تو ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے حق میں بری ہو واللہ اللہ اور اللہ جانتا ہے ہر شے کی اچھائی کو بھی برائی کو بھی وہ ان تم اور تم نہیں جانتے ہو یس آلو نکان الحرام متعلق ہے مضمون جہاد کے ساتھ جی یہ جو جگہ اب آ گئی ہے جتنے لوگ بھی ہمارے سبق میں شریک ہیں علماء ہیں طلبا ہیں اور جو درس نظامی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں طالبات ہیں کچھ وہ حضرات جو ہماری جماعت سے بھی تعلق نہیں رکھتے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی طرز تفسیر کو انہوں نے آج تک نہیں پڑھا وہ ذرا ان آیتوں کو یہ پورا رکو پورا رکو، وہ ذرا اسے غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اس کو جہاد کے ساتھ کیسے مربوط کیا پوچھتے ہیں تجھ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں قتال ان فی اس میں لڑنا کیسا ہے صحابہ ایک مہم پہ گئے اور مقابلہ ہو گیا ایک مشرق بھی مارا گیا مسلمانوں نے سمجھا کہ ان تیس تاریخ ہے لیکن چاند انتیس کا تھا اور وہ رجب کی یکم تھی تو پوچھنے والے مشرقین ہیں کہ شہر حرام میں کتال کیسا ہے جی جائز ہے آپ کے صحابہ نے کی ہے بعض مفسرین نے کہا کہ خود مسلمانوں کو احساس ہوا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ تھا رجب کا اور اس میں ہمارے ہاتھ سے کافر مارا گیا ہے لڑائی بھی ہو گئی ہے تو انہیں ندامت تھی اس واقعہ پر اور انہوں نے نبی پاک سے پوچھا کہ حرمت والے مہینے میں لڑنا جہاد کرنا کیسا ہے قول میرے پیغمبر کہ کتا فی کبیر لڑنا اس مہینے میں بڑا گنا ہے یہ اس سوال کا جواب ہے جی کہ واقعی حرمت والے شہر میں حرمت والے مہینے میں لڑنا کسی کو مارنا بڑا گنا ہے پھر آگے اللہ نے حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا لڑنا اس کے جواز کی پانچ علتیں ذکر کیجیے حرمت والے مہینے میں کتال کے جواز کی پانچ علتیں وہ سدن ان سبیل اللہ ایک علت جی اللہ کی راہ سے روکنا وہ کفرم بھی اور اس کے ساتھ کفر کرنا یعنی جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہ ماننا ول مسجد الحرام اے سدن انل مسجد الحرام دوسری وجہ جی دوسری علت اور مسجد حرام سے روکنا وہ اخراج و آلی من ہو علی تیسری علت جی اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا جیسے نبی پاک کو نکالا گیا اور مومنوں کو نکالا گیا اکبر وند اللہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے گناہ ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا لڑنا گناہ ہے لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے گناہ ہیں وال تو چوتھی علت اور فتنہ اکبروں میں نلل یہ قتل کرنے سے بھی بڑا, بڑا گنا ہے فتنہ ائی شرک ابن جریر نے لکھا فتنہ مسلمانوں کو تنگ کرنا مسلمانوں لوگوں کو ایمان لانے سے روکنا مسلمانوں کو قید کرنا یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے ولا یزالون پانچویں اللہ جی وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے ہتہ یردو کم اندین یہاں تک کہ تمہیں پھیر دیں تمہارے دین سے انستتاؤ اگر ان کا بس چلے یہ اتنے شرارتی ہیں یہ لڑیں گے تم سے تمہیں اس دین توحید سے واپس لے جانا چاہتے ہیں اب سمجھیے جی حرمت والے مہینے میں کتال نہ کرنے کی صرف ایک وجہ ہے یہ ایک جیت ہے ایک جیت ہے ایک جیت کو دیکھیں تو کتال نہیں کرنا چاہیے کہ حرمت والا مہینہ ہے مگر کتال کے جواز کی پانچ علتیں دیکھیں تو پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس مہینے میں مشرقین کا کلا کما کرنے کے لیے کتاب کرنا چاہیے یہ دو جیتیں ہیں جی یہ بات ذہن میں رکھیں آگے پھر چلیں گے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا کتنی جیتیں ہو گئیں جی دو ایک جیت سے دیکھیں کتال نہیں کرنا چاہیے کون سی جیت حرمت والا مہینہ ہے دوسری جیت کو دیکھیں کیا مشرقین کا فتنہ مسجد حرام سے روکنا اللہ کے رستے سے روکنا مسجد حرام سے لوگوں کو نکالنا اس جیت کو دیکھیں تو پھر اس میں قتال ہو جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے دو جیتے ہیں جی ومئی یر من کم اندین ہی تمبیل علم و وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مرتد بنا دیں پھیر دیں تمہیں لیکن جو آدمی تم میں سے پھر گیا اپنے دین سے فیمت پھر وہ مارا گیا اس حالت پھر وہ مر گیا اس حالت میں کہ وہ کافر ہے فولا کہاوت آمال پس وہی لوگ ہیں ضائع ہو گیا ان کے عمل دنیا میں یعنی اسلام کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہونے تھے وہ ختم ہو گئے اور برباد ہو گیا ان کے عمل آخرت میں یہی ہیں جہنمی اس میں ہمیشہ رہیں گے ان الزین امن بشارت للمومن یہاں اللہ ڈراوا سناتے ہیں خوشخبری بھی سناتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا الا کا یرجون وہی لوگ امیدوار ہیں المراد من الرجا ال یقین تفسیر کبیر یرجون یقین کے معنی میں یہی لوگ ہیں امیدوار اللہ کی رحمت کے اللہ بخشنے والا مہربان ہے صحابہ کی عظمت پر یہ آیت دلیل ہے جی سوال کرتے ہیں تجھ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں حرمت والے مہینے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں لڑنا کیسا ہے اس کا تو جوڑ سمجھ آتا ہے کہ پیچھے جہاد کا حکم ہو رہا ہے لڑنے کا حکم ہو رہا ہے سوال کرتے ہیں تو اس سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں آگے فرمایا سوال کرتے ہیں تو اسے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اس سے حیض کے بارے میں تو یہ بالکل کلام غیر مربوط ہو جاتی ہے لیکن مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جس طرح اس کو مربوط کیا بس مزہ آ فرماتے ہیں وہ جو مسئلہ گزرا ہے نا زو جس کی دو جیتیں تھیں شار حرام میں جہاد کرنا ایک جیت کو دیکھیں تو قتال نہیں کرنا چاہیے وہ کون سی جیت ہے حرمت والا مہینہ دوسری جیتوں کو دیکھیں فتنہ کفر مسلمانوں کو روکنا مارنا اس جیت سے دیکھیں تو پھر کوئی حرج نہیں اس نسبت سے اللہ پانچ ایسے مسائل بیان کرنا چاہتے ہیں جن کی دو ہیں مسائل زو جی پانچ مسائل زو جیتین. یہ کس نسبت سے بیان کر رہے ہیں جی یس آلونا الحرام کے فی ان میں سے پہلا مسئلہ ہے جی شراب اور جوا حرمت والے مہینے میں جہاد کا مسئلہ ایسا ہی زوج یا تین ہے جیسے آپ سے شراب اور جوئے کی بابت پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں تو اسے شراب اور جوے کے بارے میں شراب سے مراد ہر وہ سیال ہے جو مسکرو عقل میں فطور پیدا کرے خواہ کسی چیز سے تیار کیا گیا ہو اور خواہ اس کا کوئی سا نام ہو حفیم اس کا نام ہو چرس اس کا نام ہو ہیروئن اس کا نام ہو شراب اس کا نام ہو جو مسکر ہو نشہ پیدا کرے عقل میں فطور آئے وہ خامر کے حکم میں شامل ہے میسر جوئے کی تمام قسمیں اس کا معنی تقسیم کرنے کے یا صرف تقسیم کرنے والا پوچھتے ہیں تو اسے شراب اور جوئے کے بارے میں آپ کہیں ان دونوں میں گنا بڑا ہے اور لوگوں کے لیے نفے بھی ہیں دونوں جیتیں آ گئی گنا بھی نفع بھی جیسے وہاں دو جیتے تھیں حرمت والے مہینے کو دیکھیں تو ج... جہاد نہیں کرنا چاہیے اور توحید کو دیکھیں تو توحید زیادہ اہم ہے لہذا شرک کے استیصال کے لیے ان مہینوں میں قتال ہونا چاہیے کہہ ان دونوں میں گنا ہے بڑا وہ منافی الناس نفع ہیں لوگوں کے لیے شراب میں لذت ہے سرور ہے بدنی تقویت ہے تجارت میں نفع ہے جوئے میں بغیر محنت و مشقت کے مال آ جاتا ہے مگر دوسری تو اس میں فسادات ہیں لڑائیاں جھگڑے ناحق گالی دینا ناحق مال لینا تو گناہ والی جیت کو ترجیح دے دی حالانکہ اس میں نفے بھی ہیں و اس مہما اکبروں میں اور گناہ ان دونوں کا بہت بڑا ہے ان کے نفے سے اپنے مالی اور بدنی نفے کے لیے کسی کو ادنا مار پیٹ مالی نقصان نہ پہنچاؤ کسی کو گالی نہ دو مگر شرک باللہ کے مقابلے میں دوسروں کی جان تک لینے سے گریز نہ کرو اور بے خوف ان سے کتال کرو ویس آلو نہ کا دوسرا مسئلہ زوج اتین انفاق فی سبیل اللہ پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں یہ پہلے بھی گزر گیا وہاں مصارف کو ذکر کیا والدین قریبی رشتے دار یہ یہاں مقدار بیان کر رہے ہیں کول افوا میرے پیغمبر کہ جو ضرورت سے زائد ہو ضروری ہوائی سے زیادہ گھر کی حاجتیں بچوں کی حاجتیں کھانے پینے کی حاجتیں ضروریات اس سے جو زیادہ ہو اسے خرچ کر دو انفاق میں دو جیتیں ہیں جی ایک جیت یہ ہے کہ مال خرچ کریں گے تو مالی نقصان ہوگا ظاہر بات ہے پیسے دیں گے تو پیسے گھٹ جائیں گے اور دوسری جیت یہ ہے اخروی نفع تو اخروی نفے کو دنیاوی نقصان کے مقابلے میں اہمیت دی گئی ہوائیں ضروریہ سے زائد مال خرچ کرو لیکن شرک کو مٹانے کے لیے سارا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو خرچ کر دو کز اللہ یوں بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آئےتیں لا اللہ کم تفک کرو نہ پھر دنیا تاکہ تم فکر کرو سوچ بچار کرو دنیا دنیا میں اور آخرت میں کیا سوچ بچار کرو پھر دنیا ایفانی کہ یہ فنا ہونے والی ہے اور آخرت کے بارے میں تم سوچ بچار کرو کہ باقیتن وہی اصل زندگی ہے وہ یسل یتام تیسرا مسئلہ زوین پوچھتے ہیں تو سے یتیموں کے بارے میں یتیموں کے مال کھانے کے بارے میں قرآن نے شدید وعیدیں بیان کی ہیں جی لا مال یتیم ان لذیل یا کلون اموال یتام ظلمن آگوں میں آگ بھرتے ہیں پیٹوں میں تو جن صحابہ کے ہاں یتیم پرورش پاتے تھے وہ ڈر گئے انہوں نے بالکل یتیموں کا خرچہ اپنے سے الگ کر دیا ان کا آٹا الگ گئے کھانے پینے کا سامان الگ گئے اس طرح یتیموں کا مال اس کا نقصان ہوتا جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا اس لیے صحابہ نے یتیموں کے بارے میں پوچھا کہ ان کا خرچ اپنے خرچ سے ملا لینا چاہیے یعنی جتنا وہ آٹا کھاتے ہیں وہ آٹا اتنا ہم اپنے آٹے میں ملا لیں یا بالکل الگ رکھا جائے ان کو اگر یتیموں کا مال الگ رکھا جائے تو اس میں حرج ہے یہ ایک جیت ہے ان کا نقصان ہے اور اگر اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جائے تو احتیاط نہیں رہتی تو یہ دو جیتے ہیں پہلی جیت کو ترجیح دے دی کل میرے پیغمبر کہ اصلاح لاہون خیر سوارنے کی نیت کرنا ان کے لیے بہتر ہے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے وہ طریقہ اختیار کرو جس میں یتیم کی اصلاح ہو ان کا فائدہ ہو وہ ان تخال اور اگر تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لو مسی اللہ تو جانتا ہے کون خیانت کرتا ہے من مسلح اور کون اصلاح چاہتا ہے اللہ تو دلوں کے بہتر راز جانتا ہے کہ تم ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا رہے ہو تو نیت تمہاری کیا ہے ولو شاء اللہ عانتا اگر اللہ چاہتا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا اللہ کہتا نہیں نہیں ان کا مال آٹا سبزی اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانی الگ پکاؤ ان کا تو کتنی مشقت تھی ان اللہ عزیز الحکیم ولا تن کل مشرقات چوتھا مسئلہ زو جی نہ نکاح کرو مشرق عورتوں سے ہتو منا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں والا آما تم اور البتہ لونڈی ایمان والی وہ بہتر ہے اس مشرق عورت سے ولو آ یا اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے مال مال کے لحاظ سے دولت کے لحاظ سے حسن کے لحاظ سے وہ مشرقہ تمہیں اچھی لگے اس سے لونڈی بہتر ہے ولا تن کےل اور نہ نکاح کر کے دو مشرق مردوں کو اپنی بیٹیاں بہنیں نہ نکاح کر کے دو مشرق مردوں کو حتہ یؤمنوں یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولا ابدم مومن البتہ غلام مومن بہتر ہے میں مشرق مشرق سے ولو آ اگرچہ وہ چہ مشرق تمہیں اچھا لگے مال دولت ادا تنخواہیں کوٹیاں حسن جمال الادون علنار وہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف النار الل آ مال ایسے آمال کی طرف بلاتے ہیں جو آگ کا موجب ہیں یعنی شرکیہ فال کی طرف بلاتے ہیں یہ کام کرو یہ بھی کرو و اللہ الجنہ اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بے عزن ہی اے بے توفیقی ہی ایسے ایسے عقیدے اور اعمال جو جنت میں پہنچانے والے ہیں اور بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں ایک طرف حسن و جمال ہے دنیاوی مال و دولت ہے ایک جیت ہے دوسری طرف مشرق ہے یا مشرق عورت کی رفاقت ہے جس سے دین کی بربادی ہے دوسری جیت کو ترجیح دے کر مشرقوں سے نکاح کو حرام ٹھہرا دیا یہ دو زو مسئلہ ہو گیا جی ایک جیت کو دیکھیں تو مشرق جو ہے اس کی تنخواہ زیادہ ہے مال زیادہ ہے تجارت فیکٹریاں حسن جمال دوسری جیت کو دیکھیں مشرق ہے آ کی بربادی ہے عقیدے کی بربادی ہے شرک کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پہ جو لکھا ہے موز القرآن میں اس سے بہتر کوئی تحریر نہیں ہو سکتی جی بڑی وضاحت یہ زیر میں رہے حضرت شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے آلے میں جب ابھی دارالعلوم دیوبند بھی نہیں بنا اور بریلی کا مدرسہ بھی نہیں بنا یہ دیوبندی بریلوی یہ تو بعد میں چلے ہیں حضرت شاہ عبد القادر محد اسدیلوی رحمت اللہ علیہ کا دونوں طبقے یکساں احترام کرتے ہیں جی کیا لکھا ہے جی حضرت شاہ عبد القادر نے اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا اگر مرد یا عورت نے شرک کیا ان کا نکاح ٹوٹ گیا شرک یہ اب شرک کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ شرک کسے کہتے ہیں شرک یہ کہ اللہ کی صفت غیر میں جانے مثلا مثلاً کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے یا ہمارا برا بھلا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کرے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم غیر پر خرچ کرے مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت مانگے اس کو مختار جان کر کیا خوبصورت تعریف کی ہے جو لوگ اس کو سن رہے ہیں اگر ان کے عقیدے میں اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن اگر اس کے عقیدے میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے تو وہ آج اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں شرک بہت بڑا جرم ہے اللہ سے بغاوت ہے ناقابل معافی ہے قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی اگر شرک کے مرتکب ہیں کوئی دوست یا سن رہے ہیں تو اپنی اصلاح کریں جی اور اس اس کو بار بار دیکھیں اور بار بار سنیں اس کو جو میں نے عبارت پڑھی ہے حضرت شاہ عبد القادر محد رحمت اللہ علیہ کی بیا سالون کا انل محیض پانچواں مسلح زوجین پوچھتے ہیں آپ سے ان محیض حیض کے بارے میں عیسائیوں کے ہاں نری گندگی تھی جی وہ حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے مباشرت کر لیتے جی یہ عیسائیوں کی عادت تھی جی یہود جو تھے نا وہ بالکل قطع تعلق کر لیتے جی یعنی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا یہ بھی نہیں کرتے تھے جی پوچھا گیا حیض کے بارے میں فرمایا کل ہوا ازن میرے پیغمبر کا وہ نجاست ہے ازن فا تازی النصاف المحیض پس الگ رہو عورتوں سے حیض کے دنوں میں فا صرف مباشرت مراد ہے جی ورنا ساتھ رہنا ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا ان کے ہاتھ سے پینا کوئی ناجائز نہیں ہے جی الگ رہو یعنی مباشرت نہ کرو جس کو آگے خود بیان کیا ولا تقربو رب کے ساتھ بھی ان کے قریب نہ جاؤ یہ یہاں بھی مباشرت ہی مراد ہے جی تمام مفسرین نے یہی لکھا جی اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ پاک ہو جائیں یعنی حید ختم ہو جائے ایام پورے ہو جائیں جس کی زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہے دس دن پورے ہو جائیں تو وہ حید سے پاک ہو جائیں پھر اجازت ہے فضا تت ہرنا پھر جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں اس سے غسل مراد ہے جی یہ اس صورت میں ہے جب حیض دس دنوں سے پہلے بند ہو جائے تو پھر غسل ضروری ہے پھر جب خوب پاک صاف ہو جائیں فاتو تو آؤ اپنے بیویوں کے پاس من ہے سو آمارا جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کوبل مراد ہے جی بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو جن سے مذکورہ بالا آکام کی تعمیل میں کوئی کوتا ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لیں بھائی حب المتحرین اور اللہ پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والے